السّلام علیکم على رسوله الكريم اما بعد کریم بالله من الشيطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحل صدری و یسر علی عمری وحل العدۃم بلسانی یفقہ قولی صورت عزمر آیت نمبر بتیس 32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 ایسے شخص کی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے حالانکہ اللہ نے اس پر وہی نازل نہیں فرمائی یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ انتہائی ناپسند ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھیں اور دوسرے ایسا انسان کہ سچی نبوت کو جھٹلا دے سچا نبی آیا تھا سچا رسول آیا تھا اور ان کی بات نہ مانی یا جب رسول کی سچے رسول کی تعلیمات اس کے سامنے آئیں تو اس سچائی کو جھٹلا دیا تو ایسوں کے لیے تو پھر سوال پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ کیا کافروں کے لیے جہنم کافی ٹھکانہ نہیں ہے یہ بھی آپ سورِ ظمر کا انداز دیکھ رہی ہوں گی کہ اس کے اندر نامکمل جملے ہیں کچھ فلندہ بلینکس ہیں اور کچھ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا بلکہ ہماری سمجھ ہماری عقل پر اس کا جواب چھوڑ دیا گیا ہے اگر اپنا ہی فیصلہ دوسرے پر مسلط کیا جائے تو بعض دفعہ اگلا انسان زد میں آ جاتا ہے قرآن ہر طرح سے انسانوں کو ضد کی نفسیات سے نکالنا چاہتا ہے اس کا انداز ایک بہترین استاد کا سا انداز ہے ایک سوال پوچھ کے سننے والے پر چھوڑ دیا گیا وہ خود سوچے خود جواب تلاش کرے اور جب وہ سچا جواب صحیح جواب خود تلاش کر کے لاتا ہے تو پھر اس کا دل اس بات کے اوپر زیادہ ٹھکتا ہے تب یہ پوچھا گیا کہ تم ہی بتاؤ کہ جو اتنی زیادتی کر رہا ہے کیا اس کے لئے جہنم کافی سزا نہیں ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ خیر خواہی کا سا انداز ہے اگلے کو انوالو کرنے کا انداز ہے اور اگلے پر ٹرسٹ کرنے کا انداز ہے کہ ہم تم پر بھروسہ کر کے تمہاری عقل تمہاری سمجھ اور تمہاری حکمت پر بھروسہ کر کے ہم جواب تم پہ چھوڑ رہے ہیں یہ اور قرآن کا انداز آپ دیکھیں گے سوالی انداز دراصل قرآن ون وے ڈائلاگ نہیں کرتا بلکہ جب یہ اپنے سننے والوں سے بات کرتا ہے تو یہ سننے والوں کو بھی انوالو کرتا ہے بعض دفعہ اگر صرف استاد ہی بات کیے جائے کیے جائے تو ہو سکتا ہے شاگرد کی توجہ بھٹکنے لگے کچھ اور وہ سوچنے لگیں اتنے میں اگر سیشن انٹریکٹیو ہو اور استاد شاگردوں سے سوال بھی کرتا رہے تو شاگرد بھی الرٹ رہتے ہیں ہوشیار رہتے ہیں اور ان کا بھی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے ان کی بھی عقل جو ہے اور سمجھ اور ان کا تھنکنگ پاور وہ بھی تیز ہوتا ہے تو یہ قرآن کا یہ انداز ہے قرآن بہترین استاد ہے دوسری طرح فرمایا کہ وہ شخص جو سچائی لے کر آیا یعنی کہ سچا رسول اور جنہوں نے سچ مانا یعنی کہ جو ایمان لے کر آئے تصدیق کی جنہوں نے ان کے لیے فرمایا کہ یہی متقی لوگ ہیں اور جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے ان کو مل جائے گا یعنی اشارہ جنت کی نعمتوں کی طرف ہے لیکفُ اللّہ اس ود عامل و جزیہم اجرا ہم بےآحسن الدی کانو تاکہ جو بہترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ ان کو ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے رحمان ہے نا رب بہت رحم فرمانے والا ہے بہت عطا کرنے والا ہے وہ ہاب ہے ہمارا رب صرف یہ نہیں ہوگا کہ جو معمولی نیکیاں ہوں ان کا معمولی اجر اور جو کچھ بہتر ہوں ان کا کچھ بہتر اور جو بہت اعلیٰ ہوں ان کا بہت اعلیٰ بلکہ اس طرح کیا جائے گا کہ اعلیٰ ترین نیکیوں کو سامنے رکھے اور باقی جتنی نیکیاں کی ہوں گی ان سب کو اس لیول پر لے جایا جائے, جائے گا جیسے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ بعض نمازیں ہماری کتنی معمولی ہوتی ہیں دھیان پھٹکرا ہوتا ہے یا جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں اور بعض دفعہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بہت بہترین انداز میں انسان نماز پڑھتا ہے تو اگر آپ کی اتنی نمازیں نکل آئیں سمجھیے کہ ایک threshold ہولڈ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ہو کہ چلو اتنا عمل بہت اچھا ہے چلو کم از کم 5% نمازیں بہت اچھی تھیں تب کیا ہوگا کہ باقی 95% نمازوں کو بھی ان 5% نمازوں جیسا اچھا کر دیا جائے گا تو رمضان ہے آج کل اور آپ لوگ الحمدللہ للہ کر اتنا یہاں اپنا وقت لگا رہی ہیں اور آپ قرآن سن رہی ہیں یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سننے سنانے کا نماز کی کیفیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے تو پھر یہ جو آپ کی نمازیں الحمدللہ اتنی خوبصورت اللہ کرے کے ہو رہی ہوں تو یہ بہت قیمتی نمازیں ہیں باقی بھی اس کی لیول کی کر دی جائیں گی علیہ اللہ و بے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اتنی خوبصورت آیت ہے مراقبہ کرنے والی ذہن میں پکانے والی آیت ہے یہ انسان میڈیٹیٹ کرے اس کے اوپر بڑی قوت دینے والی آیت ہے یہ کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے تم بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں کہ تم اپنے رب کے بندے بنو گے تم اس کے ساتھ وفاداری کرو گے تم اس کی خاطر تکلیفیں اٹھاؤ گے اور وہ قدردانی نہیں کرے گا کیا وہ تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اللہ کافی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بندے بنو عبد دیگر اب دیگر بندے تو سبھی ہیں غلام تو سبھی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کافی ہو جاتا ہے اپنے بندوں کو دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کا دوست ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے اور وہ آپ کی وفاداری اور آپ کی اطاعت میں لوگوں سے باتیں سنتا ہے یا اپنا نقصان اٹھاتا ہے آپ کے دل میں اس کی کیسی قدر آتی ہے آپ کہتی ہیں میری خاطر اس نے کیا ہے اللہ اس شخص کے لیے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے تو آپ تصور کیجئے پھر اللہ کا کہ اللہ جب ہم کو دیکھتا ہے اپنے بندوں کو اتنے کمزور اتنے حقیر لیکن کیسے مجھ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ ہمارا بہت قدردان ہے وہ کافی ہو جائے گا نا قدری نہیں کرے گا دنیا بھی سنوار دے گا آخرت بھی سنوار دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ بس پھر تعلق اپنے رب سے ہی رکھا جائے اسی سے محبت کی جائے اور اسی سے ڈرا جائے کسی نے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ سب سے ڈرتے ہیں وہ یوخوف نہ قبل لذینہ مندون ہی و مین یُغل اللہ فما منہاد یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں وہ میں یاہ دلّاہ فما لہو ممغل اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں تب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت اور گمراہی یہ قرآن میں بہت جگہ بیان ہوا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ ہر طرح سے بھٹکنا چاہتا ہے بھٹکنے کو تیار بیٹھا ہے بھٹکنے کا شوقین ہے اور اللہ زبردستی پکڑ کے اس کو ہدایت دے دے یہ نہیں ہوتا جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس اللہ تعالیٰ اس طرح چانس سے کام نہیں کرتا یہ تو ظلم ہو گیا نا ذاتی ہو گئی تو بات کیا ہے کس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو خود چاہتا ہے گمراہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ہدایت کہیں سے ملتی بھی نہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ یہ کام گمراہی کے ہیں اور پھر بھی کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں انہی کاموں کو کر کر ہدایت پا جاؤں گا اور میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں گا آخرت میں نجات پا جاؤں گا تو نہیں کبھی ہدایت نہیں پا سکتا بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے بھی اس میں کہ ہم اپنا کوئی ہدایت کا معیار نہ بنا لیں خود سے ہم یہ نہ کہیں جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ بس ایک اچھے انسان بنو اور باقی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ نماز روزہ یہ تو پرسنل میٹر ہے ذاتی معاملہ ہے کرو بھی یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا بس تم کسی کا دل نہ دکھاؤ لا علمی غفلت کی وجہ سے اپنے کچھ ہدایت کے معیار بنا لیتے ہیں اس سے بھی یہاں روکا گیا ہے کہ جو ہدایت کا کرائٹیرئن ہے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی جو قرآن نے بتا دیا اسی پر عمل کرنا ہے اور دوسری طرف جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے وہ تڑپتا ہے ہدایت کے لیے رو رو کے آجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے کہ اللہ مجھ کو ہدایت چاہیے اہ دن سے المستقیم لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں کیا کروں کہاں میری غلطی ہے کیا مجھ سے غلط ہو رہا ہے مجھ کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں کوئی مجھے بتا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو ٹھکرا دے اور اللہ تعالیٰ بس زبردستی گمراہ کر دے گا بتائیے ایسے ہو سکتا ہے کیا ناممکن ہے نا ہو نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے معیار ہدایت پر اپنے آپ کو پرکھ لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہو نہیں سکتا چاہے ساری دنیا اس کو فینیٹک کہے ایکسٹریمسٹ کہے کچھ بھی کہے فنڈو کہے جو جی چاہے کہے کریزی کہے کہتی رہے کوئی چیز اس کو گمراہ نہیں کرے گی اگر وہ اللہ کے معیار ہدایت پر قائم رہے علیہ اللہ و عزیز انتقام کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے پھر سوال ہے اس کے اندر کہ دیکھو اللہ کے شان غفاری سے دھوکہ مت کھا جانا گناہ کرتے رہنا اور پھر یہ مت سوچتے رہنا کہ اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے آگے ہم پڑھیں گے تیسویں پارے میں پوچھا جائے گا یا ائی الانسان اے انسان ما غرہ کبھی رب بکل کریم تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالا کہ تو گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا اور تو نے سوچا کہ گناہوں کے ساتھ مجھے بخشش ملے گی تو یوں تو پھر نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے سب برابر اگر سبھی کو اللہ کو بخشنا ہے اگر سارے گناہ گار بھی بخشے جائیں گے اور سارے نیکیاں کرنے والے بھی بخشے جائیں گے تو بتائیں ہم کیوں مشقت اٹھائیں تو ہم پھر کیوں نیکیاں کریں تو یہ اللہ کی یہ شان بالکل سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ انتقام لینے والا بھی ہے ولا انسلتا ہوں ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے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 کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرتے تھے بہت بگڑ جاتے تھے کہتے تھے کیا مطلب ہے تمہارا کیا ہم اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیں سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اگر ہم نے ان کی پوجا پاٹ نہ کی تو یہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے یہ خیال ان کے دماغوں میں اس لیے تھا کہ قدیم زمانے سے نسل در نسل وہ لوگ ایسے قصے ایسی کہانیاں ایسے فیبلس سنتے چلے آ رہے تھے کہ فلاں بدھ کے یہ پاورز ہیں وہ یہ کر سکتا ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ بھی کہا تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گے جیسے آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر بہت سی کرامتیں اور بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں اور یہاں تک بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو فلاں بزرگ ہیں اگر ان کے بارے میں میرے دل میں بھی کوئی گمان کوئی بدگمانی کوئی خیال آیا ان کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے گا ڈرتے ہیں نا بہت ڈرتے ہیں پھر جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نظریں نیاز کرتے ہیں وہاں پر تو ان کا بھی یہی حال تھا مشرقی نے مکہ کا بھی کہ بہت ڈرا کرتے تھے وہ اپنے مبودوں سے اور وہ کہتے تھے کہ اگر تم توحید کی دعوت سے باز نہ آئے تو پھر تم دیکھنا کہ تمہاری دیوی دیوتا تمہیں کتنا نقصان پہنچائیں گے کبھی اگر آپ یہاں گئی ہوں کراچی میں آپ رہتی ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کبھی اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور چکر لگائیے گا اور جس قسم کی وہاں پر شرک کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی وہ بیان سے باہر ہیں وہاں حال یہ ہے لوگوں کا کہ انہوں نے تھوڑی سی وہاں پر کوئی چراغ وغیرہ جلائے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے راکھ جمع ہوتی ہے وہ راکھ جب جاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کی قبر پہ تو پہلے وہ راکھ اپنے اوپر مل لیتے ہیں پھر وہ آگے جاتے ہیں تو وہاں کوئی لڈو رکھے ہیں وہ کہتے ہیں منت کے لڈو ہیں پانچ روپے دو منت کا لڈو اٹھا لو لڈو اٹھاؤ گے تو منت پوری ہو جائے گی اس کے بعد وہ جاتے ہیں اور وہاں آپ لوگوں کا حال دیکھیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور وہاں پہ اترتے ہوئے کسی نے یہ کمینٹ دے دیا کہ دیکھو کتنا شرک ہو رہا ہے تو ساتھ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو توحید کے اندر شرک ہے یہ شرک نہیں ہے اس قدر عقیدت ہے لوگوں کو کہ وہاں پر وہ قبر والے ہی سے مانگتے ہیں اور جو وہاں پر لنگر لگ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے کی فیض کی وجہ سے اس کی نظر کرم ہے تو ہم یہاں پر کھا رہے ہیں تو یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اللہ کو رازق سمجھنے کے بجائے قبر والے کو رازق سمجھنے لگتے ہیں دعائیں تو اللہ ہی قبول کرتا ہے اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن جب قبر پر جا کر دعا مانگی جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے تو قبر والے کی عظمت سامنے آتی ہے کہ شاید جو ہماری دعا قبول ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے یہاں آ کر دعا مانگی حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا کرنے والا تو اللہ ہی ہے اللہ ہی دعائیں قبول کرتا ہے پھر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی تو کہتے ہیں پیر کی دین ہے اور دعا قبول نہ ہوئی تو کہتے ہیں اللہ ہی نے نہ چاہا تو بلیم تو سارا اللہ پہ چلا جاتا ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ سارا پیر کو یا بزرگ کو چلا جاتا ہے تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی ہستی زندہ یا مردہ مردے تو ایک طرف قبر والے تو ایک طرف کوئی زندہ بھی تم کو نقصان پہنچا نہیں سکتا اگر اللہ تم کو فائدہ دینا چاہے اس کو اگر ہم اپنے دل پر لکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پرسکون ہو جائیں گے سارے شکوے ساری شکایتیں دوسروں سے رنجشیں اور لوگوں کو بلیم کرنا یہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا اللہ پر توکل مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات کو درست کر دیتا ہے اور رب کے ساتھ بھی تعلق کو درست کر دیتا ہے اور خود انسان کا دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے مزاج بدل جاتا ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے انسان کہ جو میرے رب نے کیا کسی نے بہت پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے غسال کے ہاتھ میں لاش ہوتی ہے جدھر چاہتا ہے نا غسل دینے والا مردے کو پلٹا دیتا ہے وہ مردہ پلٹ جاتا ہے تو اس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے لا کے ڈال دینا رب کے حوالے کر دینا اللہ میں تیرے حوالے جو تو دیتا ہے مجھ کو دے ہر چیز جو تیری طرف سے آتی ہے مجھے منظور ہے جیسے کہ ہم میں پہلے بھی امبیا کے واقعات پڑھے تھے کل کہہ دیجیے ہس اللہ ہنس اللہ اللہ مجھے کافی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ یہ توقل متوقع کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ابنِباس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے اللہ پر توقل کرے اور جو شخص چاہتا ہو سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور جو شخص چاہتا ہو سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے اسے چاہیے اللہ از و جلد سے ڈرے کلیا قومانت کم ان فصوف ان سے صاف کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر اس وقت عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں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 حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہما ایمان لائے اس قدر ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تو یہ تمام باتیں بہت بھاری گزرتی تھیں کہ میری دعوت پر ایمان مان یہ لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جو جتنی قربانی دیتا ہے جو جتنی تکلیف اٹھاتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے اس کا اپنا ہی انویسٹمنٹ ہے اور دوسری طرف لوگوں کو بھی سنا دیا گیا کہ دیکھو اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو تم دین کی دعوت دینے والے کو بلیم مت کرنا اس کو اسکیپ گوٹ مت بنانا یہ مت کہنا کہ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے دائی کے سر پہ کوئی احسان نہیں دعوت دینے والے کے سر پہ احسان نہیں ہے اگر تم نے دین پر عمل شروع کیا جس نے کیا اپنے فائدے کے لیے اور جو نہیں بات مانتا وہ تھوڑی سی زندگی آفیت کی گزار کے پھر بعد میں بہت گا اللہ وف الفسحین مؤہا و لطی لم تمطی فی منا ومسک الطی قدا علیہ الموت الى اجل العقرا ان کلافکرون وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے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 اور پھر ہے اس کی جان ٹھیک ہے نا جان ہے جس سے کہ ہمارا سارا سسٹم چل رہا ہے دل دھڑک رہا ہے ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سب جان ہے اور ایک ہے ہمارا شعور کانشسنس جان الگ چیز ہے کانشسنس الگ چیز ہے اب نیند میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ہماری کانشسنس چلی جاتی ہے ہمارا شعور چلا جاتا ہے جسم بھی موجود ہے جان بھی موجود ہے دل دھڑک رہا ہے آٹونومس سسٹم ہمارا کام کر رہا ہے ہم کروٹیں بھی بدل رہے ہیں ہمارا جسم ہلجل جل بھی کر رہا ہے جان ہے لیکن کیا چیز نہیں شعور نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں یا ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں تو اس بے شعوری کی کیفیت کو موت سے تجبی دی جا رہی ہے یہ ایک طرح کی موت ہی ہے کہ انسان کو شعور نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اسی سے اگر آپ مقابلہ کریں تو کفر کو بھی ایک طرح سے موت کہا گیا ہے کافروں کو مردہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ کتنے برے برے کام کر رہے ہیں بے شعوری کے عالم میں زندگیاں گزارتے ہیں اب موت میں کیا ہوتا ہے موت میں شعور بھی چلا جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے دونوں ہی چیزیں چلی جاتی ہیں جسم یہاں پر رہ جاتا ہے ہمارا تو موت میں دونوں چیزیں چلی گئیں وقفہ یا توفہ کا مطلب ہوتا ہے وصول کر لینا لے لینا اور یہ وفات کا لفظ پورے کا پورا اگر کسی پر منطبق ہوتا ہے اپلائی ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم جان شعور سمیت پورے کا پورا وصول کر لیا اپنے پاس اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے قریب دوبارہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ دنیا میں بھیجے گا تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا شعور چلا جاتا ہے تو یہ سونا اور سو کر اٹھ جانا یہ تو تمہیں روز کا تجربہ ہو رہا ہے کہ جو رب تمہارا شعور لے جا سکتا ہے تو وہ تو پھر تمہاری جان بھی لے جا سکتا ہے کیا مشکل ہے اور دوبارہ تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے آخر سونے کے بعد جب تم اٹھتے ہو پھر کانشس ہو جاتے ہو یا نہیں اسی طرح موت کے بعد پھر اللہ تم کو کانشس کر دے گا شعور تم کو آ جائے گا جو دعا ہم پڑھتے ہیں سونے سے پہلے وہ یہی ہے نا کہ بس میں کلّم امو تو کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا بھی ہے کہ الحمد للہ لدی آہیانہ بادہ ماں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جس نے زندہ کیا ہم کو ہماری موت کے بعد اب جس کو یہ کہنے کی عادت ہے ہر دفعہ نیند سے اٹھنے کے بعد تو جب وہ موت کی نیند سے بیدار ہوگا تو بے ساختہ اس کی زبان کے اوپر اپنے رب ہی کا نام آ جائے گا اور یہ اللہ کا نام اس وقت لینا موت سے اٹھ کر بڑا قیمتی ہوگا تو کیوں نہ ہم اس کی پریکٹس اور اس کی ریہرسل اب کرتے رہیں ہم جب سوتے ہیں تو سوتے وقت آپ دیکھیں کیا کیا پلانز ہوتے ہیں نا صبح اٹھنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کام ہے اور اتنی مجھے مصروفیت ہے اور یہ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں ٹھیک ہے انسان ضرور ارادہ کرے پلانز بنائے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر میں اٹھا تو اگر میری آنکھ کھلی تو تو موت کو ذہن میں رکھ کر انسان سوئے کہ کیا پتہ مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو یہ موربڈ نہیں ہے یہ ریئلسٹک بات ہے حقیقت پسندانہ طریقہ ہے تاکہ انسان پرستغفار کر کے اور اپنی آخرت کی پوری طرح تیاری کر کے سوئے پلاننگ بہت اچھی چیز ہے تو دنیا کی حد تک ہم کیوں رکھیں کیوں نہ جب ہم سوئیں تو پھر ہم اچھی طرح سے اپنے رب کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف کر کے کلمہ پڑھ کے استغفار پڑھ کے اور جو اسکار مسنون آتے ہیں وہ کرتے کرتے آپ سو جائیے انشاءاللہ تعالی اگر نہ بھی اٹھے تو اللہ کے ہاں پھر نقصان نہیں اٹھائیں گے امتخط و مندون اللہ شفا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 وہ اعز و کر اللدینہ مندون ہی اضا ہم یس <يستبشرون> جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کتنی صحیح بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کرامتوں کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے کہ فلاں بزرگ کے یہ کرامتیں تھیں وہ پانی پر چلتے تھے یا مردہ تھے لیکن اٹھ کر قبر سے آ گئے بات چیت کرنے لگ گئے یا شکل دیکھ کر اور حال پہچان گئے ایسی باتیں انسان کو بڑا حیران کر دیتی ہیں اور بہت دلچسپ و بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے زیادہ اگلے کے عمل پر فوکس ہو جاتا ہے خود کوئی سینس آف رسپانسبلیٹی نہیں ہوتا کوئی احساس ذمہ داری اپنا تو ہوتا نہیں کہ میرے عمل کا مجھے فائدہ ہے یا نقصان دوسروں کے عمل کی کہانیاں سن سن کے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں ہوں تو ان کو بہت اچھے لگتے ہیں اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خوش نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں بھی ایسی صورتحال حال ہوتی ہے اگر قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو لوگوں کو بعض دفعہ مزہ نہیں آتا کہتے ہیں کہ بالکل سوکھی بات تھی یہ تو پتہ ہی ہے نا بھائی اللہ ہے وہ تو پتہ ہی ہے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے وہ تو پتہ ہی ہے کچھ اور بتائیے کوئی بزرگوں کے واقعات بتائیے تو اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے یہ تو محبت کا تقاضا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کی باتیں سننا چاہتا ہے اب کوئی اللہ کی شان بیان کرے اور جس کو اللہ سے محبت نہ ہو نہ کوئی ذہنی قلبی تعلق ہو تو پھر اس کو تو ایسی باتیں اچھی نہیں ہیں اللہ کا ذکر اس کو اچھا نہیں لگتا ایک واقعہ آتا ہے علامہ آلوسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص مصیبت میں کسی فوت شدہ بزرگ کو پکار رہا تھا میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار اجیب الدا وتدا ادا یعنی وہ تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے میری یہ بات سن کر وہ شخص بہت ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص تو اولیاء کا منکر ہے جیسے آج ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں نا وہابی لگتے ہیں اور یہ بھی کہتا سنا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں ولی جلدی سنتے ہیں حالانکہ بزرگوں کی عزت اپنی جگہ وہ تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن بزرگوں کو خدائی کا درجہ دے دینا یہ تو ہمیں کرنے کا حق نہیں قل اللہ کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر اور غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں دیکھیے اختلاف تو ہوگا ڈفرینس آف اوپینین تو ہوگا دعا یہ کرنی ہے ہمیں کہ اللہ جب فیصلہ ہو قیامت کے دن تو فیصلہ میرے حق میں ہو اب اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہو تو آج میرا حق پر ہونا ضروری ہے مجھے حق کا جاننا ضروری ہے الحق سے محبت ضروری ہے حق کی تعلیم حق کی تبلیغ حق پر عمل ہوگا دنیا میں دن شاء القیامت کے دن فیصلہ بھی میرے حق میں ہو جائے گا ولا انذی نظلم و ما فل ارد جمی یوم و مصلاح و ماحو لفت منصو الاضابی یوم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 برائیاں جو انہوں نے کمائی وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے وہ حاق کا بے ماں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے کوئی جنت دوزہ کا ہی مذاق اڑاتا ہے جیسے آج کل ہم پڑھتے ہوں گے بہت سے میگزینس میں کہ جنت میں جو ہوروں کا تذکرہ ہے اسی کو ٹھٹے کا موضوع بنا لیا ہنس ہنس کر لوٹے جاتے ہیں کہ اتنی ہوریں ہوں گی اتنی ہوریں ہوں گی تو ٹھیک ہے قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ تم کو بہت فنی اور عجیب و غریب باتیں لگتی تھیں تو جو جنت پر ہنستا ہے جنت جس کو مذاق لگتی ہے ریڈکلس چیز لگتی ہے تو پھر اللہ کیوں اس کو جنت دے تو اللہ اس کو جنت سے اور حور و قصور سے اور جنت کے محلات سے سب سے محروم کر دے گا کہ بھئی تم تو مذاق اڑاتے تھے تو ٹھیک ہے تو بہت انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا مذاق اڑا رہا ہے پھر اسی طرح مذاق اڑانے کا طریقہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے اللہ کی سزا سے اور قیامت کے حساب کتاب سے خبردار کرے کہ ذرے ذرے کا وہاں حساب ہوگا تو کہہ دیتے ہیں پرافٹس آف ڈوم بس ڈراتے ہی رہتے ہیں یا بات کو ایسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں اگر آپ وضو کے بارے میں ان کو کچھ باتیں بتائیں کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ کوئی اتنا پیٹی نہیں ہے تو یہ اللہ اتنی اتنی چیزیں نہیں دیکھے گا بیٹھ کے پتہ چلے گا نہیں بہت اہم تھیں وہ ساری چیزیں چھوٹی سی چیز ہے جس کو علم نہیں ہوتا وہ معمولی بیکار سمجھتا ہے اس چیز کو بہت بڑی سی بھی مشین ہے لیکن پلگ میں لگاتے ہیں تب تل چلنی شروع ہوتی ہے نا کنیکشن اس کا ضروری ہے کنیکشن ذرا سا بھی ڈھیلا ہوتا ہے تو مشین کام نہیں کرتی آپ کو اسی پر ہنسنا شروع کر دے کہ لو اتنے سے تارس اور اتنے چھوٹے سے پلگ سے کیا ہوگا اتنی بڑی مشین اتنی بڑی مشین کیا اس اتنے چھوٹے سے پلگ پر ڈیپینڈنٹ ہے جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہے تو نماز کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہمارا بالکل پراپر ہو اور کنیکشن جو ہے وہ وضو کے ذریعے سے ہوتا ہے تو جو نماز کی اہمیت سمجھے گا وہ وضو کا مذاق نہیں اڑا سکتا اور جو نماز ہی کی اہمیت کو نہیں جانتا اس کے لیے وضو بھی معمولی چیز ہے مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں فضا مسل انسانہ دردانہ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں قول نہ ہم اس پر اپنی نعمت کے خول چڑھا دیتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں نعمتوں میں اس کو قالا ان نما تو ہو علم تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ ساری قابلیت بیکار ہے اگر قبولیت نہ ہو اللہ کی طرف سے اور یہ خول نہ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے اصل ہماری حقیقت کیا ہے روح اصل تو ہماری روح کی کیفیت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اس روح کو اللہ نے پھونکا نفخت تو ہی میں روح ہی یہ روح اللہ نے ہمیں ہم پھونکی ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اب ہو کیا گیا جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنی روح کی کیفیت اس کی صحت کی طرف سے بہت محتاط ہوتے ہیں لیکن جو متقی نہیں ہوتے جو اللہ سے تعلق جوڑ کے نہیں رکھتے جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں وہ روح کی طرف سے بھی غافل ہو جاتے ہیں ان کی توجہ روح سے ہٹ جاتی ہے اور کس طرف توجہ ہونے لگتی ہے اس روح کے اوپر آپ سب سے پہلا خول دیکھیے کون سا ہے سب سے پہلی کورنگ کیا ہے جسم جسم کے اوپر لباس لباس کے اوپر گھر گھر کے اوپر رشتے دار اس کے اوپر معاشرہ تو ان سارے جو یہ اوپر کینیئرز ہیں جو اوپر کی کورنگز ہیں وہ سب بہت اہم ہو جاتی ہیں اور روح کی طرف سے غافل ہیں اس کی مثال بالکل نیو ہے جیسے کوئی آپ کو ایک بہت خوبصورت قیمتی نادر موتی دے لیکن موتی چونکہ خود بہت قیمتی چیز ہے لہذا بہت خوبصورت مخمل کے تھیلے میں ڈال کر دے دے اب کوئی شخص ساری زندگی مخمل کے تھیلے کو تو جھاڑتا پہنچتا رہے اور اسی کو اپریشیٹ کرتا رہے اور اس کی نگاہ موتی تک کبھی نہ پہنچے کتنا محروم رہ گیا اصل قیمتی چیز کی طرف تو نظر ہی نہ گئی اور خول تو انہیں کو جھاڑتا پہنچتا اور چومتا چاٹتا رہ گیا تو بعض انسانوں کی بھی مثال ایسی ہی ہوتی ہے اصل قیمتی چیز جس چیز نے ان کو انسان بنایا ہے جس کی وجہ سے ان کی ویلیو آج ہے اشرف المخلوقات اس کی طرف توجہ نہیں جاتی جسم کو لباس کو اور ان گھروں کو رشتہ داروں کو اور معاشرے کو ہی وہ اہمیت دیتے رہتے ہیں اور پھر اسی کی وجہ سے ہی تکبر آتا ہے جو کچھ ملتا ہے کہتے ہیں یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے فرمایا بل ہی یا فتن تن ولاکن لا یا لمون نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے اور ان میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے یا تو ماں کا سب پھر دو دفعہ آ رہا ہے وہ ہم بے موجزین یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں تو ہمیں اپنی کمائی ضرور دیکھنی کسب کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے کسب کے اندر ارادہ اور محنت شامل ہوتی ہے ایک کام کا ارادہ کیا اور اس کام کو پھر کرنے میں محنت لگائی انرجیز توانائیاں وقت پیسہ صلاحیت کھپائی کسی چیز کے اندر اب یہ چیز سوائے ایک کٹر کافر کے اور کوئی کر نہیں سکتا کہ وہ محنت سے ارادے سے وقت لگا کر صلاحیت لگا کر اور گناہ کمائے برائیاں کمائے باقاعدہ لائف سٹائل چوائس کے طور پہ اس کے سامنے قرآن کی دعوت واضح ہے بالکل صاف ہے اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا تقاضے کیے ہیں اور اس کو صاف معلوم ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا اس کے باوجود گناہ کمانے میں وہ اپنے آپ کو کھپا دے لگا دے لائف سٹائل چوائس کے طور پہ گناہوں کو اختیار کر لے کبھی کبھار کے گناہ نہیں ہیں انجانے میں نہیں ہیں جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے انسان کی و ماہم بے مورجزین یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رسق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے انفیزہ کل آیا دل قاہوں میں یومن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کئی دفعہ پیچھے سے یہ آتو ماں کا سبو کا ذکر آیا اب کسی نے یہ قرآن پڑھا قرآن اس کے ویران بنجر دل پر برسا دل نرم پڑ گیا اور اس میں اللہ کی یاد آ گئی اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ کی محبت جو ڈورمنٹ پڑی ہوئی تھی دبی ہوئی تھی دنیا کی محبت کے نیچے دبی پڑی سسک رہی تھی اب جب دنیا کی محبت ذرا ہٹی تو اللہ کی محبت جاگی اللہ یاد آیا اب افسوس ہوا شرمندگی ہونے لگ گئی کہ اللہ ہم نے تو کتنی عمر گزار دی گناہوں کے اندر تیس سال بیس سال پچاس سال ساٹھ سال اب افسوس آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے افسوس اور پچھتاوا اور دل کے اندر ندامت ہے اور اتنی شرمندگی ہے اتنی شرمندگی کہ انسان سوچتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں اللہ کے سامنے کس منہ سے میں ہاتھ پھیلاؤں اتنا میں نے وقت گزار دیا اس کی نافرمانی میں اب میں کیسے کہوں اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بخش دے اب ایسے لوگوں کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اللہ ددینہ اے میرے وہ بندوں کون آمنوں نہیں یا عباد اللہدینہ اشرف و علنف اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ ہم گناہ گاروں کو پکار رہا ہے کہ گناہ کر کے منہ مت چھپانا اتنے شرمندہ مت ہو جانا تو کہ تم کہو کہ اب میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں اگر یہ مایوسی آ گئی گناہوں نے تم کو اللہ کی رحمت سے اگر مایوس کر دیا تو یہ مزید گناہوں کا دروازہ کھول دے گی چیز انسان سوچے کہ اتنے کبیرہ گناہ کیے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے اب جہنم تو میرا مقدر بن ہی چکی ہے تو کیوں نہ پھر ٹھیک ہے اب اور بھی گناہ کر لوں بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ ان کو کہا جاتا ہے جو کہ معاف نہیں کیے جاتے اس اللہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی گناہ ایسا نہیں جو کہ اللہ معاف نہ کرے شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا فرمایا اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے لا تقنت میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ کا دامن چھوڑ کے ادھر ادھر دروازے مت کھٹکھٹاتے پھرنا ان اللہ لا الذنوب جنوب جمیا یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا سب معاف کر دیتا ہے جمیان سب کے سب انغفور الرحیم بے شک وہ وہی وہ غفور اور رحیم ہے وہی وہ غفور اور رحیم ہے کوئی اور یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ وہ تم کو معاف کر دے یہ تمہارا رب ستر ماؤں سے بڑھ کر مہربان جس نے تم کو دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا تم آؤ تو تم چل کے تو آؤ تم شرمندگی کا افسوس کا ندامت کا ایک آنسو تو بہاؤ تم دیکھو انمول موتی کی طرح وہ اس کو چن لے گا دنیا کے موتی تو یہیں رہ جائیں گے قبر میں نہیں جائیں گے ہیرے اور موتی لیکن وہ ایک آنسو ان تمام دنیا کے ہیرے موتیوں سے زیادہ قیمتی جو اپنے گناہوں کی سزا کے خوف سے اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے خوف سے اور شرمندگی کے احساس سے انسان کی آنکھ سے نکلے تو بہت بڑی رحمت ہے ہمارے رب کی اللہ کی رحمت سے مایوسی اور زیادہ انسان کو گناہوں میں دھکیلتی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے قریب لاتی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اسنائ سفر کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اتر گیا ہو جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو یعنی قریگستان ٹائپ جگہ ہے نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی شیڈ ہے نہ کچھ اور اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو یعنی کہ یوں سمجھے کہ زندگی اس کی ڈپینڈ کرتی ہے اونٹنی کے اوپر کھانا پینا ہر چیز اونٹنی کے اوپر ہے پھر وہ آرام کرنے کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے پھر اسے نیند آ جائے پھر اس کی آنکھ کھولے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے پھر وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہو یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن آئے وہ سوچنے لگے کہ میرے لیے اب یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے لیٹ گیا جا کر پھر اس ارادے سے وہاں آ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے پھر اس کی آنکھ کھولے تو وہ دیکھے اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے پانچ دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے سڈنلی کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو اور اس پر کھانے پینے کا پورا سامان جو کا توں محفوظ ہے تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا اللہ کی قسم مومن بندے کی توبہ کرنے سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے حالانکہ اللہ ہم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے لیکن صرف اس لیے کہ مہربان ہے بلکہ حضرت انس سے اس روایت میں اضافہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو مسافر کی مسرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا اونٹنی کس طرح ملنے سے وہ اتنا خوش ہوا اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف پر کہنا چاہتا تھا کہ اللہ انتہ ربی و انا ابدکھ کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن خوشی میں اس کی زبان بہہ گئی اور اس نے کہا اللہ انت انتہا ابدی و انا ربک کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب لیکن یہ خوشی کی وجہ سے ہوا اور نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلطی کی معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے انتہا خوشی کی وجہ سے بچارے بددو کی زبان بہک گئی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر ایک اور آپ نے بہت طویل حدیث سنی ہوگی ایک شخص کی جس نے کہ 99 قتل کیے تھے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب تو اتنا زیادہ میں گناہگار ہو چکا ہوں کہ اب تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بخشے گا نہیں لیکن کیا ہوا کہ وہ گیا کسی کے پاس ایک عالم نے کہا کہ ہاں اللہ تو اب تجھے نہیں بخشے گا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر آگے گیا ایک اور شخص کے پاس اس نے کہا کہ نہیں تم توبہ کر لو استغفار کر لو اور تم اس سرزمین کو چھوڑ دو یہ زمین اچھی نہیں ہے جہاں تم رہتے ہو مراد ہے. ہجرت کر لو کہ جہاں اتنا زیادہ تم سے گناہ ہو رہا ہے اس ماحول میں مت رہو چنانچہ وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا راستے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کو بخش دیا 99 مرڈرز اب ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ جنہیں قتل کیا تو ان کا کیا ہوا اب وہ اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے ہم کیوں اس قدر سخت ہو کر اور کسی کے بارے میں فیصلہ کریں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشتا تو اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر اللہ ننانوے قتل کرنے والے کو بخش سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کتنی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بخشے گا تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی خیر چاہتا ہے اپنی بھلائی چاہتا ہے بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو وہی ہے ہی غفور و رحیم اب کیا کرو اب جب دل میں ندامت جاگی ہے یہ بڑا قیمتی تمہارا جذبہ ہے اس کو ہاتھ سے جانے مت دینا یہ ایک انرجی ہے جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اب اس کو فوراً عمل میں ڈال لو وہ انیبو پلٹ آؤ الارب بھی اپنے رب کی طرف لوٹو اور پلٹو اور لوٹنا اور پلٹنا کیسے ہے اللہ کی طرف اللہ کوئی ہستی تو نہیں ہے جو سامنے موجود ہے کہ ہم چل پڑیں اس کی طرف لیکن اس کا کلام ہے نا یہاں پر تو انیب و الا اللہ کے کلام کی طرف پلٹو وہ اصل مو لہو اور متی ہو جاؤ خالی ثواب کے لیے مت پڑھنا خالی برکت کے لیے مت پڑھنا خالی رسم کے طور پہ مت پڑھنا اسلام کی خاطر پڑھنا اطاعت کرنے کی نیت سے اس کو پڑھنا یہ ساری باتیں فرمائیں اور پھر آپ دیکھیں پھر لگتا ہے کہ اللہ کا تیور بدلا ہے من قبلی ایں یہ عطیہ کم الزاب تم سرون اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایموشنل ہائی ہمارا ہو جاتا ہے بہت جذباتی ہوتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں استغفار توبہ اپنے گناہوں کا احساس اور سب کچھ اس کے بعد وہ شب قدر گزری عید کا دن آیا کہا کہ بھئی آج تو عید ہے نا اب اتنے پیارے کپڑے بنائے اتنے اچھے بال کٹوائے ہیں میں نے تو اللہ تو غفور و رہی میں نا اگلی شب قدر پھر رو لوں گی نہیں یہ اللہ کو مذاق نہیں پسند ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ رویہ مذاق بن جائے اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے وہ شب قدروں کے اندر رونے کی توفیق بھی چھین لے اور پھر احساس بھی نہ ہو کہ کام جو ہے کوئی برا ہو رہا ہے تو یہ جو یو یو انداز ہوتا ہے نا آج کیا کل نہیں پرسوں کیا ترسوں نہیں یہ انسان کی توفیق کو کم سے کم سے کم کرتا چلا جاتا ہے بالکل آپ یوں مثال دیکھیے جیسے کہ آپ کا بلب ہے अगर तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी आती है बिजली का कनेक्शन अच्छा है तो बल्ब आपका जलता रहेगा लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वह फ्लक्चुएशन होता रहता है कभी एकदम बहुत तेज़ आ गई करंट वोल्टेज बहुत आ गया फिर वोल्टेज बहुत कम हो गया बल्ब फ्यूज़ हो जाता है ना तो बिल्कुल इसी तरह अंदर का नूर बुझ जाता है इंसान का अगर हम इतनी फ्लक्चुएटिंग कैफिया के अंदर रहते हैं ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं स्टेबल रहो एक तरह से ज़िंदगी गुजारो संजीदगी के साथ اور بہت احساس کے ساتھ کہ مجھے گناہ نہیں کرنے وہ تب او آہ ثنا ماں ان ضلہ میں رب من قبل عئی یا عطیہ کم العذاب و ان تم لا تشعرون تو اللہ کے متیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اچھا اب آپ دیکھیں یہاں سے اب مختلف مختلف لوگوں کی کیفیات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا وجہ تھی کہ جو انہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہ کیا اوپر تو فرما دیا کہ بہترین پہلو پر عمل کرو رخصتیں تلاش مت کرنا لوپ ہولز مت ڈھونڈنا اور منیمم پر گزارا کرنے کی کوشش مت کرنا تو ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم تھوڑا بہت کر سکیں گے اگر ہم اپنا ٹارگٹ ہی یہ بنا لیں گے کہ ہمیں کم سے کم کرنا ہے بالکل ہم تھریش ہولڈ پر رہ جائیں گے کنارے پر رہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جہنم ہی میں جا پڑیں تو بہتر سے بہتر آگے سے آگے دین میں آنے کی کوشش کرنی ہے اور قرآن کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بہترین پہلو جو ہے اس کو ہم لے کے چلیں بہترین تعلیمات ہیں ساری کی ساری قرآن کی ان میں سے انسان میکسمم خلوص ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ایک تو شخص کیا کہے گا افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ جناب میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا تو اوپر ایک شخص کا ذکر جس نے کہ توبہ کی لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر آسن کی اس نے پیروی نہ کی اب دیکھیں انسان جب چلتا ہے ایمان کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے تو پہلے تو وہ تھوڑا تھوڑا شروع کرتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر عمل کے اندر پختگی آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک بچہ ہے پہلے وہ بیٹھنا سیکھے گا پھر کرول کرنا سیکھے گا اس کے بعد اپنے دو پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے پہلے لڑکھڑا تھا ہوا چلتا ہے پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہ نارمل ہے ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ایک بچہ جو کہ آٹھ مہینے کا تو یا دس مہینے کا یا سال بھر کا ایک خاص انداز سے چلتا ہے اب اسی طرح وہ اگر پانچ سال کا ہو کر بھی کرول کرتا رہے تو فکر کی بات ہے نا اسی طرح ایمان آ گیا سمجھ میں بات آ گئی دو سال تین سال چار سال پانچ سال گزر گئے اور وہیں کے وہیں ہیں جہاں کے پہلے دن ایمان کے لیول پر تھے یہ بہت فکر کی بات ہے تو یہاں پر ترغیب ہے کہ تم کب تک کرال کرو گے کھڑے ہو جاؤ اب تیزی دکھاؤ عمل کے اندر عمل میں بہتری آنی چاہیے یہ نہیں کہ پہلے دن جو بات سمجھ جائی تھی جو پہلے دن تم نے طریقہ اختیار کیا تھا اب تم اس سے آگے بڑھے ہی نہ اور دوسرا اس شخص کا ذکر کیا گیا جو مذاق اڑاتا تھا اوتقولا یا کہے لو ان اللہ لکنت من کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اس وقت جواب ملے گا کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے علیہ صفی جہنم مثولل للمتکبرین کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے وہ یونج اللہ الدینت تقوب مفاظت ہم اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نکہبان ہے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں لہو مقالی دس سماواتی والارض. یہ اور زیادہ اس کے اندر ترغیب ہے کہ تم اپنے رب کو چھوڑ کے اور کسی سے دعا مت کرنا جب سارے خزانے ہیں ہی اللہ کے پاس ہر چیز کی ہر خزانے کی چابی اللہ کے پاس ہے تو کیوں نہیں تم اللہ سے مانگتے اور خود ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے سٹور کے اندر کتنا بھی سامان بھر لیں ہم اپنے فریج کے اندر کتنا کھانا بھر لیں ہم اپنے ذہن کے اندر کتنی بھی معلومات سٹور کر لیں کنجی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس راشن تو اللہ ہی الاٹ کرتا ہے جو قسمت میں ہوگا وہ استعمال کریں گے بعض دفعہ جوڑوں کے جوڑے رکھے رہ جاتے ہیں پہننے والے کو پہننے نصیب نہیں ہوتے پتہ نہیں کس کی قسمت کے ہوتے ہیں کھانا رکھا رہ جاتا ہے ہم خود اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں بہت ہم شوق سے پکاتے ہیں ہماری قسمت میں نہیں ہوتا ہمارا راشن نہیں ہوتا نا ہم اپنے ذہن کے اندر معلومات جمع کر لیتے ہیں کنجی تو اللہ کے پاس ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہمیں یاد آئے گا جو اللہ نہیں چاہے گا ہم استعمال نہیں کر پائیں گے تو توکل اللہ کے اوپر ڈپینڈنسی اللہ کے اوپر ولدی نقفر و بھی اللہ اللہ کوم القاصر اور جو لوگ اللہ کے آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو یہ طریقہ قرآن کا بڑا غیر معمولی ہے قرآن عام طور پہ لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتا یا ائی الجاہل یا ایو کافرون یہ کب بات کی جاتی ہے کہ جب دعوت اور تبلیغ اپنی حد کو پہنچ چکی ہو حجت لوگوں پر تمام ہو چکی ہو نبی نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہو اور لوگوں نے بھی جھٹلانے کا حق ادا کر دیا ہو تو یہ تبلیغ کا اور بدو کرنے کا انوائٹ کرنے کا انداز نہیں ہے یہ جدائی کا انداز ہے کہ جو خواہشات کے غلام ہیں شہوات اور جذبات کو وہ عقل پر فوقیت دیتے ہیں گمراہی کو ہدایت پر پسند کرتے ہیں جنہوں نے آگ میں گرنا باغ میں جانے کے مقابلے میں اپنے لیے پسند کر لیا تو ظاہر اب اس سے بڑھ کر بتائیے اگنورنٹ اور جاہل اور کون ہوگا تو یہ جدائی والا انداز ہے قبل کا الن اشرکتا عمل وا لکونخواسرین تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ وماں قدر اللّہ حق قدر ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے کتنا شکوہ ہے اللہ کی طرف سے مجھ سے اور آپ سے سورہ حج میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کا وہ اندازہ نہ لگا سکے جیسا کہ ان کو اندازہ لگانا چاہیے تھا دیکھیے جو ہماری نظر میں بڑا ہوتا ہے ہم اس کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں جو ہماری نظر میں با عزت ہوتا ہے ہم اس کی نظر میں با عزت بننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ مجھے ہسا اور رلا سکتا ہے مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان پر یہ دیکھ لے اپنا ویلیو اسٹرکچر کس کے ساتھ یہ سارا تعلق رکھا ہوا ہے ہم نے لوگوں میں ریجیکٹ ہونے کا خوف زیادہ ہے یا اللہ کی نظر میں ریجیکٹ ہونے کا خوف زیادہ ہے لوگوں کے ناراضگی کا ڈر زیادہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ڈر زیادہ ہے لوگوں کی محبت غالب آ جاتی ہے کوئی عمل کرنے کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ کی محبت ہم پر غالب آ جاتی ہے تو پھر دیکھ لیں خود اپنا ویلیو اسٹرکچر دیکھ لیں خود اپنی ترجیحات دیکھ لیں اور دیکھیں کہ اللہ کی قدر کی ہے اور جو اندازہ نہ کر سکے ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا ہے تمہارا رب و جمی قبضیا تمہیں قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو حریر سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد میں ہوں بادشاہ میں ہوں جب میں ہوں کہ کا مالک کہاں ہے زمین کے بادشاہ کہاں ہے جب بار کہاں ہے متکبر یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ تاری ہوا ہمیں خطرہ ہونے لگا کہیں آپ ممبر سمے گر پڑے جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے منف خف سور اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اس کے بارے میں آتا ہے کہ صاحبہ نے اس کی تفسیر پوچھی کہ اسے کیا مراد ہے تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب فنا ہو جائیں گے سب مر جائیں گے جبریل مکائل اسرافیل اور اسرائیل یہ باقی رہ جائیں گے چار فرشتے ملک الموت سے پوچھا جائے گا کہ کون باقی رہ گیا وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا می کی جان قبض کر لو پھر اسرافیل جبرائیل اور میں یعنی کہ جو اسرائیل ہیں کہ تم مر جاؤ اسی طرح ہوتے ہوتے سب ختم ہو جائیں گے اور صرف اللہ جو کہ القیوم ہے بس صرف وہ باقی رہ جائے گا اور یہ قریب ترین یہ جو اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں یہ بھی باقی نہ ہوں گے اور بس جس کو اللہ چاہے گا وہی وہ باقی رہے گا و اشر قطل ارد نور ربا ود الکتاب وجی ابن نبیینا و شہد وقدیا بین بالحق وم لم <يُطْلَمُون> زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی دنیا میں زمین سورج کی روشنی میں چمکتی ہے تو مادی اشیا نظر آتی ہیں لیکن سورج تو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن ادشم سکو رتھ تو پھر روشنی کس کی ہوگی اللہ کے نور کی روشنی ہوگی تو سورج سے تو مادی چیزیں نظر آتی ہیں اللہ کے نور سے نیتیں ارادے اعمال کارنامے یہ سب چیزیں روشن ہو کے سامنے واضح ہو کر آ جائیں گی کتابیں اعمال لا کر رکھ دی جائے گی وبود ال کتاب کتاب لے آئی جائے گی ہر ایک کا اعمال نامہ انبیاء لے آئے جائیں گے پروسیكوشن وٹنس کے طور پہ وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے سب کے نبی اب تصور کریں کہ میں اور آپ موجود ہیں امت موجود ہے ہم لائن میں کھڑے ہیں اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بتائیے کہ ہم ان سے آنکھ ملا سکیں گے کیا ہم شرمندہ تو نہیں ہوں گے بہت بڑی شرمندگی ہوگی نا اگر ہم نے واقعی قرآن اور سنت کا حق نہ ادا کیا اپنے امت ہونے کا حق نہ اگر ادا کیا وہ شہدا اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے گواہوں میں کون آئے گا کتابیں اعمال لا کر رکھ دی جائے گی ام اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے ہم بھی تو گواہ ہیں کدال ق جالناک امت وسطن لکون شہدا تم کو بنایا ہے درمیانی امت تاکہ تم گواہی دو لوگوں کے اوپر تو ہم پھر پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ساری زندگی ہم سوچ بچار ہی میں گزار دیں اچھا آئی ایم تھنکنگ ابھی سوچ رہی ہوں ابھی تو یہ مصروفیت ہے ابھی یہ پرائرٹیز ابھی یہ ترجیحات اس گواہی کا بھی سوچیں اتنی بڑی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے حجرت الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تو پوچھ لیا تھا کہ اہل بل اے لوگوں میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا اس کے بعد آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اور فرمایا فلیو بلغی شاہد اب پہنچائے وہ جو موجود ہے ان کو جو موجود نہیں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 فتخلوحا خالدین داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے دعا کریں اللہ ربنا نا منہم کہ اللہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ ہم سے یہ کہا جائے بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے جس میں صرف روزدار ہی داخل ہوں گے اور روز دار کون جو رمضان کے روزے رکھیں ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کریں نفلی شوال کے چھ روزے رکھ لیا کریں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیشہ کا روزدار ہے پورے سال جیسے اس نے روزے رکھے ہیں مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا تم سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے پھر کہے اشد و اللہ اللہ اللہ ہُ الّ محمد ابد و رسول ہو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو تو وضو کی اہمیت آپ دیکھیں یہ کنجی ہے نا ایک ہے جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا اچھی طرح وضو کرنا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے وضو بہت قیمتی چیز ہے ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ تو شوہر کی بھی قدر کرنی چاہیے جنت کے دروازوں میں سے سمجھیے کہ ایک دروازہ ہے شوہر کی فرما برداری کرنا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اب جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کہیں گے وقال الحمد للہ صدقنا وأورث الارض من وادہ حيث نشا فنما اجر العاملین و ترل ملائن عرشی رب و قدیا بین بالحقی وکیل الحمد للہ رب العالمین وہ کہیں گے شکر اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے عاملین تمنا کرنے والوں کے لیے نہیں خواہش کرنے والوں کے لیے نہیں اور تم دیکھو گے فرشت عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تصبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد اللہ رب العالمین کے لیے بالکل جیسے لگتا ہے نا کسی ڈرامے کا ڈراپ سین بس پردہ نیچے آ گیا کٹن گر گیا الحمد رب العالمین اسی کلمے کے سہارے سے جنت کا سفر شروع کیا تھا سرات مستقیم کا ساری زندگی اسی کے سہارے اسی کے بھروسے چلتے رہے اور آخر میں اپنی منزل لی جب منزل پر پہنچے تب بھی یہی کلمہ زبان پر ہوگا الحمد رب العالمین سورت المومن مکی سورت ہے اس سورت کا ایک اور نام سور غافر بھی ہے غافر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم میم ہا میم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم اس کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اللہ تعالیٰ نے تیئیس سال کے عرصے میں اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جہاں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئی تو عمل میں آسانی ہو گئی اگر تو صرف برکت کے لیے یا صرف الفاظ پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو نازل کرنا مقصد ہوتا تو اکٹھی اللہ نازل کر دیتا ہے ایک ہی دفعہ میں لیکن نہیں وہ تو اس کے حسان بھی فائدے ہیں جو ہدایت کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا اور برکت تو آٹومیٹکلی ملے گی اصل مقصد کیا ہے کس پر عمل کیا جائے پڑھنے کی نیت انسان ہمیشہ اپنی خالص رکھے کہ میں عمل کی نیت سے ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھ رہی ہوں غافر ضمبی وقابل طوبی شدید الاقواب طول لا الہ الا اللہ الہ المصیر